آقا کریم صلی اللہ تعالی اس نے شاہ فرمایا میری امت کی شفاعت کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جو نیک ہے وہ تو ہے ہی نیک لیکن یہ نہیں ہے کہ نیک بغیر شفاعت کے چلا جائے گا جا آقا کریم کی کئی شفاعتیں ہیں انبیاء کی شفاعت ہے پھر نیکوں کی شفاعت ہے اور جو شفاعت کبرا ہے نا آقا کی وہ صرف ان کے لیے ہے جن کے عمل زیرو ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لکبائر الامتی میری امت کی شفات ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو یہاں مجھے آپ سے صرف اتنا اختلاف ہے یہ حدیث صحیح ہے سہاستا کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کی شفات بنائیں گے جس کے پلے کچھ نہیں ہوا اور وہ کسی نے کہا نا کہ گناگاروں میں آ کر خود پار شامل پار سا ہوں گے تو اس وقت تو نیک بھی کہے گا کاش میں ان میں ہوتے ہیں جن کو میرے آقا اپنی چادر کے نیچے لے رہے ہیں تو شفاعت جو ہے جو گناہ گاروں کی ہوگی اس میں کوئی شاکر نہیں ہے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے ہاں یہ نہیں کہ اب ہمیں جان بوجھ کر گنا کرنے چاہیے یہ ہے کہ ہمیں حت البصہ کوشش کرنے چاہیے لیکن جہاں شفاعت کا تعلق ہے شفاعت جس نے کرنا پڑا ہے اس کی شفاعت ہوگی جو آقا کی شفاعت کو مانتا ہے اس کی شفات ہوگی اور جہاں تک آپ نے کہا کہ تلوار کے ساتھ نہیں تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے کردار کے ساتھ اسلام پھیلایا حضرت میری, حضرت داتا گانج بخش حالات آپ ہندوستان کے کیا حالات تھے زبان ان کی ہندی نہیں تھی نہ حضرت مین چیز تھی میری تھی نہ داتا گانج بخشی زبان ہندی نہیں تھی وہاں زیادہ مسلمان بھی نہیں تھے گھر بار چھوڑا بہن بھائی چھوڑے اکیلے نکلے عمر ساری آج ہم دولت کے لیے تو نکلتے ہیں اور ٹیلی فون بھی ہے ویڈیو بھی ہے آڈیو بھی ہے یا انٹرنیٹ بھی ہے ہر روز بات گھنٹہ گھنٹہ کرتے ہیں اس وقت کوئی ڈاکیا ڈاک لانے والا نہیں تھا بات بہت ہو گیا پتا بھی نہیں بین بہت ہو چیز ہے پتا بھی نہیں صرف اللہ کے لیے نکلے پوری عمر اللہ لیے دشمنوں میں گزاری اور اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا اور آج ہم ایک لٹھ لے کر کھڑے ہو جائے کھلا بھی مشرق کھلانے مشرق کھلانی تو دکھ تو ہوتا ہے نا میرے بھائی ابھی دیکھے آپ نے مسئلہ کیے میں اور کچھ نہیں میں آپ کو کہوں یا برا نہ محسوس کرے نہ ویسے آپ کو کہار یہ جا لو بگاؤ یہاں سے آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں نے سیدھی سی بات کی تھی تو یہ مفتی صاحب کس زبان میں بول رہے ہیں تو میرے بھائی ان لوگوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا دین کے لیے کیا آج ہم اتنے ہو گیا کہ نہ نبیوں کو مار رہے ہیں مسلمان نہ ولیوں کو مار رہے ہیں صرف ہم ہی مسلمان ہیں ذرا ہم اپنے گربا میں منہ ڈال کے دیکھے کہاں تک پہنچ گئے اور ان لوگوں نے ہم اپنے باپ کو چند منٹ کر یہ بیوی کو نہیں چھوڑتے تو وہ تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے گزار دی دشمنوں میں جا کر گزار دی کو قتل کر دے گا کوئی وہاں بیٹھنے نہیں دے گا لیکن انہوں نے اخلاص سے خلوص سے سب کچھ کیا تو اس لیے میرے بھائی ہماری کوشش یہی ہے اب دیکھیں ہم بھی تو کوئی مصوب نہیں ہے نا مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے دھیان میں ہو سکتی ہے سننے میں ہو سکتی ہے مسئلہ بتانے میں ہو سکتی ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیکی کی بات بحث کے کر لی جائے ممکن ہے اللہ جل مزدور کی قیامت کے روز ہماری انہیں باتوں کے سب کے ایک آدمی بھی مان جائے راہ راستے آ جائے تو ممکن ہے ہماری بخشش ہو جائے بغیر نہ تو آج مسلمان مسلمان کے مسلمان البیاولیا के خلاف پروار लेकर کر हुआ है और जो उसके सामने आता है. وہ قتل کرتا جا رہا ہے نہ کو نبی نہ کو ولی نہ کو بڑا نہ کو چھوٹا ہم, ہم کیوں دیگر نیب جو میں ہوں بس اور کوئی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم گناہ ہیں پیارے آتا کی شفاعت اور رب کی رحمت پہ امید لگائے بیٹھے ہیں امید یہی ہے کہ اللہ رحمت بھی کرے گا محبوب شفاعت بھی کمائیں گے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سب مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت فرمائے انہیں کھوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے اور یہ پیارا آقا کے دانوں کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائیں تاکہ ہمیں وہی جو ابتدا میں شان ملی تھی آج پھر مل جائے جی منی بھائی ہے یا تو